پڑھیں شروع کریں تاریخ تفریحی استقاعت کی مساج نہیں یہ حدیث کی جگہ پر حاصل کرنا اصلی میں اس نکالا ہے بیان کے اس کے مرتبے کا بیان فشر تعریف شرح المراد الگ حدیثی حدیث کی جگہ پر دلالت سے مراد ذکر فيها ذلك حدیث ان معالفات کا ذکر جن میں یہ حدیث پائی جاتی ہے بدر اخذ المخاری یوفی سنگی اور اخذ الترانی فرمانی اور اخذی یوفی تفصیلی حدیس کے اصلی مصاجر سے مراد درج ذیل ہیں وہ سنت کی کتابیں حدیث کی وہ کتابیں جنہیں ان کے مؤلفین نے جمع کیا ہے اپنے شعو سے لے کر اخذ کر کے سندوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت ہاں کتب سطح محتا مسمد مصد خاکم عبد الرزاق وغیرہ یہ کتب سننا وہ کتب سننا جو پہلے فکرے میں مذکور کتب کے لیے طابق ہے یعنی کہ پہلی تو وہ کتابیں ہیں جن میں باسند رویتیں ہوں ساری اور ہاں دوسرے نمبر پر جو کتابیں ان کتابوں کے تاپے آتی ہیں وہ کون سی ہیں اللہ جمعت بین عدد من جامعہ جی جنہوں نے یہ سابقہ مذکور کتابوں میں سے دو یا تین یا زائد کتابوں کو جمع کیا ہوتا جنہوں نے بعض کتاب اطراف جمع کیے نہیںری ہاں تہذیب و سرن مندر کی ہے اور حکمر موجود ہی ہے سنت چاہیے دیگر فنون میں تسلیم ہے ایک ہے کہ سنت موضوع ہے حدیث موضوع ہے کتاب کا دوسرا یہ کہ کتاب کا موضوع تاریخ ہے یا تفسیر ہے یا فقہ ہے کوئی اور موضوع ہے لیکن اس میں باسند روایتیں ذکر ہو جاتی ہیں جس طرح کچھ لغت کی کتابوں میں بھی ایسے ہے غریب الحدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے رجال کی کتابوں میں بھی ایسے ہو جاتا ہے تفسیر سے ہاں جو حادیث کو بطور استشہار لے کے آتے ہیں لیکن شرط یہ ہے ہاں مستقل سند بیان کرے مصنف دیگر مصنفات ہیں ان سے نہ لے اپنی سند سے بیان کریں نے اس کو اس لیے نہیں دکھا کہ اس میں سنت کی نصوص جمع ہوگی احادیث جمع ہوگی اس مقصد کے لیے یہ تصنیف نہیں ہوئی لیکن جب کبھی وہ صلی اللہ تین نمبر ایک جس طرح کے کتب سطح ہیں یا مصنفات مسانید وغیرہ جن میں احادیث اپنی سند کے ساتھ مصنف بیان کرتے ہیں اور ان کا موضوع بھی حدیث ہے دوسرے نمبر پر وہ مصنفات جو اس پہلی قسم کی مصنفات سے معخود ہیں اس کے تابع ہیں ٹھیک ہے جس طرح جم بین صحیح ہیں علوم دی یا مطلب ہے کہ توفت الشراف مار فتح اور تیسرے نمبر پر وہ مصنفات جن کا موضوع سنت نہیں ہے جو حدیث کے موضوع پر تصنیف نہیں کی گئی موضوع ان کا فقہ ہے یا تفسیر ہے یا تاریخ ہے یا رجال موضوع ہے ان کا موضوع کوئی اور ہے لیکن اس میں بھی مصنف اپنی سند سے کرتا ہے جب اس اس نے کرنا ہوتا ہو ہے استشاہد کے لیے شرح سے <تصفح> جو بات حادیز کو جمع کرتی ہے اپنے اعتبار نہیں کیا جائے گا اس طرح طور پر تخریج تخریج کا اس کے ایک دفعہ پالٹاگ پہ عبد الرزاقمن سیال بوٹ والا اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور حدیث ایک ذکر کی میں نے پوچھا یہ حدیث کدھر آتی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ بلول المرام میں آتی ہے اب اصول تخریج کے مطابق گلوغ المرام کا حوالہ دینا غلط ہے اچھا پھر آگے سے کہتا ہے کہ اب یہ نہ کہنا کہ بلوغ المرام کوئی حوالے والی کتاب ہے میں کہتا ہوں یہ حوالے والی نہیں حوالوں والی کتاب ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو فن تخریج کے مطابق بلوغ الکرام کا حوالہ دینا مشکات کا حوالہ دینا ریاض الصالحین کا حوالہ دینا یہ نہیں بنتا کیونکہ یہ اصل کتاب نہیں ہے حوالہ اصل کتاب کا دیا جانا چاہیے اس میں سند روایت موجود ہے <تصفح> ہاں اس سے صرف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کتاب میں حدیث مدبور ہے اب وہ فلاں کتاب میں پہنچو وہاں سے اس کا اصل حوالہ دیکھو پھر اصل مصدر تک پہنچو ہاں بلولمرام لے لیں بلولمرام ہے مشکات ہے ریاض الصالحین ہے اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں وہ دیوبندیوں کی آسار سنن ہے بھی یہی ہے نا جو بندہ حدیث کے اصلی مساطر کی معرفت سے آجیز ہے وہ مجبور ہوتا ہے ہےز کی اس نو کی طرف کیونکہ اس کو اصلی مستر کا پتہ نہیں ہے اس نے بلغ المرام میں پڑھی ہے تو کسے نام بلو المرام کہیں دینا ہے اب بالغ المرام والے نے بھی اخراجہ فلاں کہا ہوتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں رہا لیکن یہ اس کو یقین ہے کہ یہ میں نے پڑھی بلغ المرام میں ہے اب وہ حدیث کے اصلی مصادر پر اطلاع پانے سے عاجز ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کا اصلی مستر کون سا ہے تو پھر وہ مجبوراً غلومرام کا نام لے دیتا ہے وہ اپنے عزب میں یعنی کہ حوالہ دینے میں وہ نیچے اتر آتا ہے اصل مقام سے جو کہ مستحسن نہیں ہے تو بیادی حدیث یہ اہل علم کے شاعن شان خاص کر اہل حدیث کے شایان شان نہیں ہے اور ان کتابوں میں سے جن کا مصطرۂ اعتبار نہیں کیا جاتا وہ کتابیں جنہوں نے حادث کو جمع کیا ہے اور اسی طرح وہ کتابیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے موجب کے حروق کی ترتیب پر کتاب الجمین باقی باقی اچھا بل بل یہ ایک ہوتی ہے ترتیب ابجدی ایک ہوتی ہے ترتیب الرف المعجم دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے ابجدی ترتیب ہوتی ہے الف با جین دال اور جب باقی وہ کتابیں کسی بھی شکل میں لیکن کتابوں کا دلیل کے طور پر اعتبار کیا جائے گا مساجر حدیث کے اصلی مساجر پر حدیث کے اصلی پر یہ دلیل ہے کہ یہ روایت فنا کتاب میں موجود ہے تاکہ مدد اسی وجہ سے یسطعان و بحافی ظالی کا مدد حاصل کی جاتی ہے ان مصادر کے ذریعے مساجر اصلیہ تک پہنچنے میں بل اور یہ اور تاریخ میں جو آخری بات اس نے کی ہے سنما بیان و کرتے بات کی وضاحت کرنے میں لگا رہا ہے ضعیف ہونے کے رتبے کو حلیض کے رتبے کو بیان کرنا اس کے علاوہ ضرورت ہوحاج داوت.. ہو جب ضرورت محسوس ہو اسی بنا پر یعنی کہ ہم نے لفت بولا ہے نا مرتبہ کیجا اب لفظاجا بولنے سے نتیجہ کیا نکلا کہ بیان کرنا مرتبے کو یہ تخریج میں اساسی چیز نہیں ہے عزیز کا سی ذوق بیان کرنا یہ تخریج میں اساسی بنیادی شے نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ بتا دیا جائے یہ حدیث ابو ابود میں آئی ہے اور یہ نہ بتایا جائے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تخریج نامکمل ہے ٹھیک ہے صحت ذوق کا مرتبہ بیان کیے بغیر بھی تخریج مکمل ہو گئی صحت ذوف بیان کرنا یہ ایک اضافی چیز ہے ضرورت پڑنے پر اس کو بیان کر دیا جائے ان دھاجہ کہا ہے نا ضرورت پڑے تو بیان کرے ہاں پھر بتانی پڑے ہاں یہ امرے متم ہے یعنی کہ اس کو پورا کرنے والا ہے یوتا تو اندل حاجتی نہیں یہ کام کیا اس وقت جائیداد اس کی ضرورت ہو تو ہوں حاجتی نہیں اور اس کی طرف ضرورت کی اس کی اہمیت اور فائدہ اور اس کی ضرورت لا فن تخریج کی جاتی کل ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ فن تخریج کی ان اہم، ان اہم سے ہے جو علوم شرعیہ میں مشغول ہونے والے پر واجب ہیں اس کو اور سیکھے اور سیکھے گا کئی باعدر تاکہ وہ پہچانے کیسے گا بالخصوص بالخصوص حدیث اور علوم حدیث میں مستقل لوگوں کے لیے شخصو شخصو اصلیہ نحن... تک پہنچتا ہے جن مسادر اصلیہ نے تصنیف کیا ہے اور اس کی حاجت بہت ضروری ہے ماسا ضروری حاجت ماسا ضروری حاجت اس کی بہت, یا بہت اہم یا سخت ضرورت اس کی ضرورت بہت سخت ہے اور حضرت سخت ضرورت بہت زیادہ ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ طالب علم کے لیے یہ روا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث سے استشاد کرے یا اس کو روایت کرے مگر اس بات کو پہچاننے کے بعد کہ مصنفین میں سے کس نے اس کو اپنی کتاب میں مسندم روایت کیا ہے محتاج ہوتا ہے اور لوگ میں مشتقل محتاج ہوتا ہے علومِ شرعیہ اور علومِ شرعیہ کے متعلقات کے ساتھ مستغل ہونے والا ہر باحث اس کا محتاج ہے چلو جی علومِ شرعیہ بنیادی طور پر تو کتاب و سنت ہے باقی علوم سارے اس کے متعلقات ہیں